یا رسول اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم محترم حاضرین الحمدللہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور میں کچھ کہوں اس سے قبل میں یہی کہوں گا کہ جو حضرات نے عصر کی نماز کی ادائیگی کی ہے الحمدللہ للہ آج یہاں ہاں جماعت رضاء مصطفیٰ کا عظیم الشان جلسہ منعقد ہے اور الحمد للہ اللہ اللہ چار بجے سے یہ پروگرام جاری و ساری اور ساری ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ بھی میں آپ سبھی گزارش کرتا ہوں جو لوگ کہیں اور جانے بجائے اس باورکت پروگرام میں تشریف لائیں الحمد کا بے للہ فضل و کرم ہے تھوڑا آواز بڑا آواز اللہ تعالی کا اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی بندگی اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائی اور الحمد اس جماعت رضاء مصطفیٰ سے ہمارا کنیکشن فرمایا ہمیں جماعت رضاء مصطفیٰ سے کیا کہ جو گزشتہ 101 سال سے جماعت رضائے مصطفیٰ الحمدللہ دین و سنیت کی خدمت کر رہی ہے اور یاد رکھیں کہ جماعت رضا مصطفیٰ کی بنیاد کسی اور نہیں بلکہ خود سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فادل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے جن کے بعد سرپرستی فرمانے والے حضور مفتی اعظم مہند کی ذات ہے ان کے بعد سرپرستی فرمانے والے سرکار حضور تاج شریعہ کے ذات ہے اور ان کے بعد آج قائد, قائد ملت شہزاد حضور تاج شریعہ جانشین حضور تاج و مولانا مفتی ازرا قاقبلہ الحمد الحمدللہ اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں ہمارے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہم اور آپ اس تنظیم سے جڑے ہیں کہ جو آج کے دور میں اصل میں سنیت کی پہچان ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں مسلق اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الحمدللہ للہ اگر گرامی میرے پاس نعت خوانوں کی اور مقررین کی فہرست دی گئی ہے تو میں ایک کے بعد ایک نام لوں گا جن کو جو وقت دیا جائے میں ان سے گزارش کروں گا وہ وقت میں اپنی بات سمیٹے میں آپ سے گزارش کروں گا آگے آ جائیں آپ لوگ جو لوگ کو کوئی مسئلہ ہے ٹیک لینے کی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے باقی میں نے سمجھتا ہوں دو نوجوان وہاں بیٹھے ہیں وہ آج خاص تیاری ہی کر کے آئے ہوں گے تو وہ بھی آگے آ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائق رتا فرمائے مل کر بیٹھنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے سب لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں آپ لوگ بھی آگے آ جائیں ابھی آگے آ جائیں ان باگے تو آگے جگہ بنتی چلی جائے گی حضرات کرامی اب آئیے میں نہ تو منقبت کے لیے میں آواز دوں گا ہمارے جناب محمد نظوی ابلا کو بڑی اچھی آواز ہے آپ سبھی سے گزارش ہے مل کر پڑھیں لیکن ہی اس طرح پڑھے کہ یہ سرزمی مسکرا رہی ہے ہم دو صنا کے نگمے گنگنا رہی ہے اور دوستو اس بزم کی رونق نہ پوچھئے یہاں بھینی بھینی خوشبو اعبار سے آ رہی ہے تو نعت یا طبت جو چاہیں چار منٹ پانچ منٹ ان کو وقت دیا جاتا ہے جیسا کہ مجھے حکم ہوا میں آواز دیتا ہوں ایک اور سریلی آواز ہاں پتلے ہیں مگر آواز بڑا جاندار ہے میری مراد ہمارے جناب محمد عامر سے نارے تکبیر اور بلند رسالت ابھی تو آپ کو رات تک کہنا ہے بلند آواز سے بولے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے ہیں السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکاتہ دور د پاک پڑے بابا ز بلند لوہ لیا رسول اللہ اللہ سب مل کر پڑے بابا سے بولند صن لو رسول کلام امام الکلام کے مبارک اشار کشار پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ہو سکے تو ساتھ مل کر پڑھیں اور کلام کا دا دض ہیں وہ سوری دان سضار ہیں تیرے تین ہے بہار سوے دل سے یار پھرتے گئے جو تیرے گئے تاج <RAW> سارے تیرے تا گرف کی پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھی کلے اور خود کہیں گے منگتا کبلا گو منگتا تو گے منگتا کوئی شام میں دکھا hes oh ندوا سے بولے سبحان اللہ حضرات گرامی کلام اعلی حضرت ہی بھائی اور جون کے بولے اور کیا ہی پیارا کلام اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ اپنی اپنی صدیوں میں صدیوں میں صدیوں میں اپنی اپنی صدیوں میں بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں کسی نے شیری فرہاد کا ذکر کیا کسی نے لیلا کا ذکر کیا مجنو کا ذکر کیا اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ نے کسی کا ذکر کیا ہے تو صرف اور مدینہ کے تاجدار کا ذکر کیا اور جو کلام آپ سن رہے تھے اعلیٰ حضرت رضی اللہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کے دل میں یہ تمنا تھی کہ حضور کا دیدار فرمائیں اور آپ انتظار میں گزرے ایک شب گزر گئی پھر دوسری شب آپ نے یہ کلام لکھا اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اور یہ فرمایا اور آپ نے بیداری میں آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار کیا, دار کیا کہ نصیب والے دیکھتے ہیں خواب, خواب میں حضور خواب کو میں حضور کو مگر بس کسی نے جاگتے میں جاگ دیکھا ایسا کون دوستوں دوست بتاتا ہوں بتاتا سنو سنو عشق کا امام ہے اسی کا نام ہے ارے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ان کا جلوہ تو ہے موجود موجود ان کا جلوہ تو, جلوہ, جلوہ تو ہے تو موجود مگر کوئی لے کر تو نظر دیکھنے والی آئے, آئے, آئے ارے وہ نظر دل بھی دل تو اعلیٰ حضرت والی ہونا بلند آباد سے بولے بغدادی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں پیش جناب محمد نظری کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں نارے تکبیر تقبیر رسالت رسال اللہ تعالیٰ ان قریب ہمارے علماء کرام بھی تشریف لانے والے ہیں جن کے خطابات انشاء اللہ ہم اور آپ سماعت فرمائیں گے السلام علیکم اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے جناب محمد سید عطا رسول اگر ہو تو وہ تشریف لائیں جزاک الز اور جو لوگ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ وہ لوگ فرسٹ فلور پر جو ہے نماز کی ادائیگی فرمائے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ کلام حضور جمیل قادری رحمتہ اللہ علیہ بہت ہی پیارا کلام ہے ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں یا شہج شہج شہجہ مل کر کہہ دا یا شہجہ کا کس کا با سے آسم کا دھیا سے آز ہمشن میں ہم کاتریوں کو کدھر ہے کاتری کر لے نظارہ شہ جیلا سہی جی لایا شہ جیلا جمی میں پدری سو جا اپنے منش جمین گادری سو جا سکر با اپنے پہ بنایا جس نے ہم جیسو بند سمتا چہ جیلا چھے جیلا سہے جیلا خدا کے جہ جیلا شہید جیلا بلند سے بولے سخان اللہ حضرت گرامی الحمد سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے ہم اور آپ عقیدت مند ہے سرکار علادت فرماتے ہیں کہ تج سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا, دورہ تیرا, دورہ تیرا سرکار بغداد جیلانی رضی اللہ عنہ کی وہ بارگاہ ہے جہاں نابیناؤں کو نظر ملتی ہے اللہ دوری والوں کو قربت ملتی ہے اللہ جاہلوں کو علم ملتا ہے اور چوروں کو ولایت ملا کرتی ہے چور کو پل میں بلی بنایا آپ نے واقعہ تو سنائی ہے الحمد للہ گرامی الحمد ہمارے علماء بھی ایک کے بعد ایک دیگرے تشریف لا رہے ہیں تو خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضور مولانا عبد السماد صاحب مولانا مفتی عبد السماد صاحب کے بلا بھی جلوہ بار ہیں تو میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ 11ویں کی نسبت 11 منٹ میں حضرت سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے اپنے خطاب سے ہم سبھی کو منور و فرمائے آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہم ہمارے خطیب کا استقبال کریں نارے تقبیر اللہ نارے اللہ تقبیر, تقبیر پیچھے والے نارے رسالت یا رسول اللہ نارے رسالت عصمت صحابہ اعلی حضرت زند آباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ و تعالی وبرکاتہ نحمد صلی علی رسول الکریم بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یُہل الدینہ امن الطق اللہ وقن مع ماسعدقین آمنت بالله محمۃ بلّہ صدق اللّہ مولان الدیم و بلغانہ رسول النبی المین القریم ون کرمِن الشاء دین ابشا کرين الحمد للّہ رب العالم تمام تعريفيں حمد و ثنا پيدا كرنے والے رب كے ليے جو ہمارا آپ کا سارى کائنات كا کا خالق و مالک ہے بے شمار بے حصاب درود السلام كى ڈاليں نچھا بھر ہيں گنبد خدرہ کے مكيں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن کے صدقے اللہ تعالی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا آئیے اپنے اسی نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے پڑھے اللہ علیہ و مولانا محمد بلکرم بارک وسلم صلیٰۃ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تخبہ چھوڑ کر حضور مفتی اعظم کا نام وجہ سکوں حضور مفتی اعظم کا نام وجہ سکوں لگاؤں آنکھ سے یا دل میں چھپائے رکھوں محترم بزرگ اور دوستوں سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کہ ذات گرامی محتاج تعارف نہیں اور ہم جیسا سراپا تقسیر بھلا اس ذات والا اس ذات گرامی کیا کا کیا کچھ بیان کر سکے گا یہ ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند کے غلاموں میں ہیں غلامی کا ثبوت دیتے ہیں سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمتہ الرضوان کی ذاتِ بابرکات اس زمانے میں بھی ایسے تھی جیسے آج موجودہ زمانے میں یا اس وقت بھی شارح بخاری یا بحر العلوم جتنے مفتیانے کرام ہیں یہ اگر فتویٰ لکھیں گے تو اپنے فتوؤں میں بحر الرائق کا حوالہ دیں گے فتح القدیر کا حوالہ دیں گے فتاوہ عالم عالمگیری کا حوالہ دیں گے یہ مفتی کرام وہ ہیں کہ مسائل شرع بتاتے ہیں حکم شرع بتاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ حوالہ ہوتا ہے لیکن قسم خدا کی سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات وہ تھی کہ اس دور میں بھی جتنے آپ کے معاصرین تھے یا جو بھی آپ کے آکابرین تھے اس زمانے میں بھی اگر سرکار مفتی اعظم ہند کوئی فتویٰ دیتے کوئی حکم صادر فرماتے تو کسی کو حوالے کی ضرورت نہیں تھی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی دلائل کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ سرکار مفتی اعظم ہند جو بولا کرتے تھے وہ شریعت کی عین روشنی ہوا کرتی تھی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی ذات بابرکات دین میں مجدد ابن مجدد تھے بلا شبہ کچھ ایسے مسائل تھے کہ جن مسائل میں آپ نے تجدید فرمائی ہے آپ نے اجتہاد فرمایا ہے ایک مسئلہ تھا انجیکشن کا کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا اس زمانے میں بھی اور مفتیانے کرام تھے سب کی اپنی اپنی پہنچ اپنی اپنی بسات تھی بہت سارے مفتیوں نے فتویٰ لکھا کہ اگر نس میں انجیکشن دیا جائے تو نس کے ذریعے سے دینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا بعض لوگوں نے کہا کہ گوشت میں دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا مختلف علماء مختلف کہا مختلف مفتی کرام نے مختلف مختلف دیئے لیکن سرکار مفتی آزم ہند علیہ الرحمت و رزوان نے برجستہ فرمایا تھا کہ خواہ وہ گوشت میں انجیکشن دیا جائے یا نس میں انجیکشن دیا جائے روزہ ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور سرکار مفتی اعظم ہند کے زمانے میں یہ مسئلہ ایسا نوپید تھا نیا مسئلہ تھا کہ اس سے پہلے یہ مسئلہ نہیں آیا تھا مطلب یہ کہ اس مسئلے کے احیاء کے لیے سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا ایک مسئلہ تھا کہ کسی اور ذرائع سے چاند پہ جانا علماء بڑے ششو پنج میں تھے ان کے اوپر سے گزر رہا تھا مسئلہ کہ یہ کیسے ہوگا جب چاند آسمان میں ہے آسمان میں جانا ممکن نہیں ہے لیکن یورپ والے امریکہ والے تیاری کر رہے تھے جانا چاہ رہے تھے ایسے وقت میں خدا داد صلاحیتوں سے نبی کے فیضان سے سرکار مفتی اعظم ہند نے شریعت کی روشنی میں اللہ رسول کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ چاند جو ہے وہ آسمان پہ نہیں ہے آسمان کے نیچے ہے اور جب آسمان کے نیچے ہے تو جایا جا سکتا ہے جانا ممکن ہے یہ مسئلہ سرکار مفتی اعظم ہند نے حل فرمایا اللہ ایک مسئلہ تھا یہ لاؤڈ سپیکر کا اس میں اکثر مفتیان کرام تو مفتی اعظم ہند سے متفق ہی تھے ایک دو کے علاوہ بعد میں وہ بھی رجوع فرمائے سرکار مفتی اعظم ہند نے نماز کے نہ ہونے کا فتویٰ دیا آپ سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ آج بھی مفتیان کرام کے فتوے مختلف ہوتے ہیں کیسے آپ کتنا اٹھتا ہے کتنا وابلہ ہوتا ہے لیکن ایسے دور میں اس زمانے میں جب آپ نے فتویٰ دیا کہ نماز نہیں ہوگی تو کہیں اور نہیں سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمت رضوان نے ایک بھرے مجمع میں لوگوں سے فرمایا جس جملے کے تعلق سے مدنی میاں کہتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کی تعریف کے لیے حضور مفتی اعظم ہند پر مضمون لکھنے سے یہ ایک جملہ میرے والد کا ہند کا اتنا بھاری ہے اتنا وزنی ہے کہ اگر اب جب اب سے, جب سے لے کے اب تک لکھا گیا اور اب سے لوگ قیامت تک لکھیں گے لیکن اتنی اچھی تعریف اتنا اچھا جملہ سرکار مفتی اعظم ہند کے شان میں کوئی نہیں لکھ پائے گا سرکار محدث اعظم ہند نے برجستہ اعلان فرمایا تھا تم کہاں ہو کہاں اپنی عقلوں کو لگاتے ہو کہاں مسائل ڈھونڈتے ہو یہ دیکھو ہادم المتا وما علی نا اتباع یہ وہ مفتی اعظم ہیں جن کی اتباہی ہم پر لازم ہے یہ جائز فرماتے تو جائز رہے گا ناجائز فرماتے ناجائز رہے گا حرام فرماتے حرام رہے گا جو فرماتے وہ حکم ربی ہے سرکار مفتی اعظم ہند عالم متا ہے کس کا سبحان فرمان اللہ ہے؟ سبحان اللہ سرکار محدس رضوان کا فرمان ہے جبکہ مفتی اعظم ہند سے عمر میں بڑے تھے محدم ہند سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان نے جیسے احیاء دین مسائل میں فرمایا ہے احیاء قلوب بھی فرمایا صدر الفاظ علیہ رحمت رضوان جن کی تفسیر دنزل ایمان کے اوپر ہے آپ جانتے ہی ہیں یہ صدر العلماء صدر الفاظل ان کا لقب سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ان کو ملا تھا اس دور میں بھی صدر اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لیکن صدر اعلیٰ حضرت کے پاس آئے عرض کے حضور کرم فرمایا جائے زبان تو فقیر کا جاری ہے قلب بھی جاری ہو جائے دل بھی جاری ہو جائے یعنی سانس لیتا رہوں اللہ ہو کا ورد ہوتا رہے اللہ یہ قلب خفی ہے ہر سانس پہ اللہ ہو ہر سانس پہ اللہ ہو حضور کرم فرمایا جائے کہ فقیر کا دل بھی جاری ہو جائے واہر اعلی حضرت اور ہمارے مفتی اعظم ہند کی شان سرکار اعلیٰ نے فرمایا کہ مولانا مصطفی رضا خان کے بسترے پہ جا کے لیٹ جائیے سرکار آلہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ رضا خان کے بسترے میں چلے جائیے صدر گئے تھوڑی دیر لیٹے لیٹ کر کے واپس آئے اعلیٰ حضرت سے عرض کیا حضور فقیر کا دل جاری ہو گیا فقیر کا دل جاری ہو گیا یعنی اب کچھ نہ زبان سے کہوں پھر بھی اللہ ہو کی اللہ ہو اللہ ہو کا ذکر ہوتا رہے گا یہ ہے سرکار مفتی آزم ہند احیاء احوب بھی فرماتے ہیں رسالت حضرت اسی سے ملتا جلتا سرکار اعلی حضرت ہیں کچھ مسائل لکھ رہے ہیں اسی دوران آپ کی ایک مریدہ آتی ہیں اور کہتی حضور سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے ہے میرا بچہ بچنے والا نہیں ہے, کرم فرمایا جائے کچھ پانی دم فرما کے دے دیں سرکارِ عالت مسائل میں الجھے تھے, زیادہ توجہ نہیں کی تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت چونکہ ماں کی ممتا ہے بے چین ہو جاتی ہے جلد ہی بے قرار ہو جاتی ہے جب دیکھا کہ نظریں کرم نہیں ہے تو وہاں سے اٹھ کے آگے چلنے لگی سرکاری عالت نے فرمایا کہ بولا ہو اس کو وہ آئی تو سرکار آراد نے فرمایا کہ مولانا مصطفی رضا خان ہے ان کو بلاؤ مفتی اعظم ہند عحمت اور رضوان بلائے گئے اعلی حضرت نے فرمایا کہ ابھی آپ جائیے اور وضو کیجئے اور وضو کا جو بھی پانی گرے داڑھی کے بال سے منہ سے ہاتھ سے جو پانی گرے وہ غوسالا وضو کا اس پانی کو آپ ایک کٹورے میں ایک برتن میں جمع کیجئے مفتی اعظم ہند گئے وضو کیا جو بھی وضو کا غسالہ گرا پانی گرا مفتی اعظم ہند نے اس کو برتن میں جمع فرمایا سرکار اعلی حضرت نے اپنی مریدہ کو مفتی اعظم ہند کے وضو کا بچا ہوا پانی یا غوثالہ مائع مائع مستعمل اس مریدہ کو دیا اور کہا کہ جا اس بچے کو پلا دے بچہ شفایاب ہو جائے گا اور ہے بچے کو بلائی ہے بچہ سے فیاب ہو گیا سرکار رضوان نے جس طرح سے, دین ان شکلوں میں فرمایا ہے دین کلیوں سے ان کی بھی آپ نے تاکید کی ہے تنبیہ فرمائی ہے یہی شریف ہے یہی کہ سجادہ نشی ہیں غالباً ان کا نام مہدی حسن ہے اشفیہ الجامت الشفیہ مبارک پور میں یہ تشریف لے گئے مفتی اعظم ہند وہاں پہلے سے تشریف فرما تھے معلوم پڑا کہ وہ آئے ہیں لیکن مفتی اعظم ہند نے توجہ نہیں کی وہ خود ہی چل کر کے مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آئے سلام عرض کیا سرکار مفتی اعظم ہند نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا کچھ شریف کے سجادہ نشی ہیں سرکار مفتی اعظم ہند سے ملاقات کے لیے آئے سلام کیا سرکار مفتی اعظم ہند نے سلام کا جواب نہ دیا بلکہ چہرہ پھیر لیا کہا کیا ہوا حضور آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا کہا کہ کی میں کیسے دوں اور میں کون ہوتا ہوں میں تو نبی کا غلام ہوں میں شریعت کا پاسدار ہوں شریعت کا محافظ ہوں میں ہی قانون توڑوں مجھ کو معلوم پڑا ہے کہ کے سجادہ نشے سے یہ دیوندیوں بہاویوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے ان سے ان کا لینا دینا ہے میں شریعت کا باغی نہیں میں شریعت کے قانون کو توڑنے والا نہیں اتنا بولنا تھا اتنا کہنا تھا یہ حق بیانی یہ جرعت مندی کسی کو سیکھنا ہو تو بریلی جانا پڑے گا بڑا کیا ہوتا ہے بڑا کون ہے وہ سرکار مفتی اعظم ہند سے کوئی پوچھے سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک رکا توبہ نامہ اور کہا حضور میں تو بہت پہلے توبہ کر چکا ہوں میں اس سے بیزار ہوں میں برات کا اظہار کر چکا ہوں یہ میرا توبہ نامہ ہے سرکار مفتی آزم ہند نے جیسے پڑھا ہے آپ نے ان کے قدم کو چوما میرا میرا آپ کا جھگڑا کیا ہے مسئلہ جو بھی ہے وہ دین کا ہے نبی کی شریعت کا ہے سرکار مفتی آزم ہند نے گلے سے لگا لیا اللہ. سرکار مفتی اعظم ہند نے دین اس طرح بھی فرمایا آپ کو معلوم ہے وقت بھی میرا ہو چکا ہے کہ سرکار مفتی آزم ہند علیہ, علیہ رحمت رضوان کی ذات ہم سب کے لیے سارے سنیوں کے لیے یہ نمونہ عمل ہے آج حق بولنا، آج حق حق بولنا کرنا لوگ چیم بجبی کرتے ہیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں اس کو اس کو دیکھتے ہیں یہ درس اگر ملے گا یہ درس اگر ملا ہے تو کل بھی بریلی شریف سے ملا ہے اور آج بھی بریلی شریف سے ملے گا مفتی آزم ہند ہو سرکار شریع ہو کسی کی پرواہ نہ کر کے آپ نے رسول اللہ کے دین کا وہ حکم اعلان مجمع عام میں بتایا ہے اپنے ناراض ہو بیگانے روٹ جائے اس کا خوف نہیں ہے اس کا ڈر نہیں ہے رسول اللہ کا دین اس کا پرچم بول بالا ہو دگنا ہو اس کے لیے ہمیشہ آپ نے فکر کی, کی زندگی چونکہ انہیں امانتوں کے امین سرکار تاجو شریعہ بھی سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی ذات چاہے وہ اپنے وقت کا صدر جمہوریہ آتا ہے اور فتوا بدلنے کو کہتا ہے یہ دیوندی نجدی جو اس کے مطابق فتوا دیے تھے اس کی پرانی ریت ہے اس کی نسلی وراثت ہے بکتے رہنا بیچتے رہنا لیکن سرکار مفتی آزم ہند کا فرمان سرکار مفتی آزم ہند کا قلم اس دور میں بھی اور الحمد للہ آج تک بریلی شریف سے یہی سبق ملتا ہے کہ جو رسول اللہ کا دین ہے اس میں خیانت نہیں ہوگی چاہے اپنے زد میں آ جائیں بیگانے زد میں آئے اس کی پرواہ نہیں ہے رسول اللہ کا دین سب کے سر کے اوپر رہے گا سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرمہ الرزوان کے فیضان سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے امین اس کے ان کے فیوض و برکات کو ہم غلاموں کے اوپر اللہ تعالی جاری و ساری فرمائے ان کی غلامی میں رکھے اللہ تعالی انہیں کی, ان کی غلامی میں اٹھائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وحی سیرت وحی صورت نقشہ نہیں بدلا عنوان کے اعتبار سے شیر ہے بلند آواز سے بولیں سب ایک آواز ہو کر بولیں وہی سیرت وہی صورت نقشہ نہیں بدلا ہزاروں مشقلیں آئیں مگر راستہ نہیں بدلا ہزاروں مشقلیں آئیں مگر راستہ نہیں بدلا اور جنابِ مفتی آزم اسی کو کہتے ہیں جنابِ مفتی آزم اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے حکومت تو بدل ڈالی مگر فتبہ نہیں بدلا جس نے حکومت تو بدل ڈالی دار دار دار مگر فتوا نہیں بدلا حضرات گرامی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ عنہ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیتیں تھیں کہ جب آپ نے قدم رکھا تو وہ دور قلم کا دور تھا کس کا دور تھا طلوانوں کا نہیں قلم کا دور تھا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جب قلم اٹھایا تو کیسرے وہاب ڈھا دیے ہیں جب دولت المکیہ لکھی ہے تو دنیا نجدیت میں زلزلہ برپا کر دیا اور جب فن نے شاعری میں قلم اٹھایا تو کو یوں چینج کیا ہے کہ کل کے رضا ہے خار برق بار کہہ دو کہ خیر منائے نشر کرے اور وہ رضا کے نیزے کی مار ہے ہاں وہ دا رضا دا کے نیزے کی مار ہے کہ ادو کے سینے میں غار ہے کسے جارا جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے ہیں. اب جب بعد خنجر رضا کی آئی ہے تو آئیے ہمارے جماعت رضاء مصطفیٰ کے بڑے جناب محمد عرفان سے میں گزارش کروں گا جن کو ہم خنجر رضا کہتے ہیں بلا تاخیر بڑے ادب و احترام کے ساتھ استقبال کریں نارے تقبیر مسلکِ عالی حضرت ممبرِ نور پر سرکار تاجو شریعہ کا اتنا پیارا کلام ہے جتنے بھی حاضر ہوا ہوں بس چند اشار جو ہے جو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا چاہوں ہو سکے تو آپ سبحان اللہ ضرور کا ضرور کہیں اس سے سے پہلے شیر جو ہے جو ہے آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور جو شدت اللہ کی قدم شان ہے سرکار آلہ حضرت کا شیر ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ جان اور فرماتے ہیں شاعر نے کہا کوئی مضمون ظلم کا کتابی ہو نہیں سکتا, براس سکتا, براس سکتا, سکتا کہیے نا سبحان اللہ, سبحان اللہ کوئی مضمون ظلم کا کتابی ہو نہیں سکتا شراب عشق پی پی, پی, پی کے شرابی, شرابی ہو نہیں سکتا, نحن سکتا نحن اور جسے اور بھی دامنے, دامنے اختر رضا سے ہو گئی نسبت جسے بھی دامنے, دامنے اختر رضا سے ہو گئی نسبت ارے میرا دعویٰ ہے وہ وہاں بھی ہو نہیں سکتی میرا دعویٰ ہے وہ وہاں بھی ہو نہیں سکتا گر برتری ضروری ہے گھر برتری ضروری ہے دین है, کی رہبری ضروری ہے آج اگر چاہتے ہو کامیابی تو دامن عزت رضا ضروری ہے دامن عزت رضا ضروری ہے اور ایک شعر شیر ان فتنوں کے لیے جو آج چلا رہے ہیں, رہے ہیں بہت اچھل رہے ہیں اب بھی وقت ہے کہ سچے دل سے توبہ کر لے اور آ جائیں یہ شعر ان کے لیے کہ قدر محسن جسے کثیر نہیں ہو سکتی قدر محسن جسے کثیر نہیں ہو سکتی اس میں اخلاق تعلیم ہو نہیں سکتی اور جس کو منظور نہیں موقف تاجو شریا جس کو منظور نہیں موقف تاجو شریا ہم سے اس شخص کی تعظیم ہو نہیں سکتی ہم سے اس शख्स کی تعظیم ہو نہیں سکتی <سلام> آئیے بارگاہ رسالت میں باادب ہو کر درو شریف کا نظام پیش کریں اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وال علی سیدنا مولانا ہمدر سلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ اور علاقات کسی کا بھی ہو علاقہ کسی کا بھی ہو تھما کا جماعت رضائے مصطفی یہ نہ دیکھیں لکھا مچل کے کہتے سینے کی طاقت سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور ہو سکے تو سبحان اللہ ضرور کہ جنت کے باغوں میں کھجور کا درخت لگا مل کر پڑھے میرے ساتھ خیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے پیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے بدل گئی, گئی تو نظارے بدل گئے مکہ سمادر مائے حضور تاج شریف کے شہداد فرماتے اختر لگائیں گے کریم سے دی کیا فکر ادل دنیا, دنیا کیا آمد فکر ابل دنیا, آمد آمد دنیا آمد جو سارے بدل بادل بادل بادل بز گئے نظیرے بدل گئی تو نظارے بدل گئے نار الحمد للہ کا خیر مقدم کرتے ہیں سکتا ہے سب بولے سحان اللہ تعصب کا اندھیرا تو ایک دن چھٹ بھی سکتا ہے یہ دھاگا کم نظری کا تو ایک دن کٹ بھی سکتا ہے اور ذرا آہستہ لو نام میرے تاجو شریعہ کا ذرا آہش کا لو نام میرے تاج شریا کا ارے ورنہ ورنا سنہ کا کلیجا پھڑ بھی سکتا ہو ورنہ سلے کلی کا قلی جا پھڑ بھی سکتا ہے حضرت اگرامی بلا تاخیر بڑے ہی خوبصورت عنوان کے ساتھ بزرگان مہرے کو وہ مسلک آلہ حضرت کے عنوان پر خطاب فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں خطیبِ بے نظیر آسمانِ قدابت کے بدرِ منیر خلیبِ تاجو شریعہ حضور مولانا فہیم القادری قبلہ تشریف لاتے ہیں آئیے ہم اور آپ حضرت کے استقبال کریں نعرِ تکبیر نع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد ال باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت اب صدق اللہ المولانا العظیم وصدق صدقہ رسول ہن نبی المین المکین الکریم ونہن اللہ کا شاہدینہ و شاہرین و الحمد للہ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مشتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ندرانہ پیش کر لیں اللہ مسلی سیدنا و شفینا و مولالا محمد مبارک و سلیم صلاحوں وسلام علیک یا, یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری تقریر کا عنوان بلا کسی تمہید کے اور مسلک اعلیٰ حدرت بزرگان مارہرہ کے مسلک ہی کو مسلق اعلی حضرت کہا جاتا ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدید شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے ہم ماننے والے ان سے محبت کرنے والے اور اعلی حضرت کے مسلک پر ہم مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں ایسا کوئی نہ سمجھے کہ صرف ہم ہی چند لوگ ہیں جو مسلق اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے ہیں مسل کے حضرت ہمیں ملا کہاں سے ہے اس بارگاہ میں بھی ہمیں لو لگانی چاہیے مسلق اعلی حضرت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے کس نے کہا ہے ان بزرگان دین کے اقوال کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ کے اعلی حضرت سے محبت کہ حضور احسن العلماء علی رحمت و رضوان خود فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کا بچہ بچہ مسل کے اعلی پر ہے اور کیوں نہ ہو مسل کے اعلی حضرت پر میں نے شروع میں ہی ایک جملہ کہا جو مسلک ماہرار شریف کے بزرگوں کا اسی مسلک کو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجھے دین و ملت کو خانقاہ ماہرہ سے کتنا ملا کیا ملا کہ کی جب حضور اعلیٰ حضرت کے پیرو مرشد آلہ حضرت کو مرید کرنے کے بعد باوی سال کی عمر میں آلہ حضرت کو خلافت عطا فرمائی تو وہ اعلی حضرت کے پیرو مرشد جو آنے والوں کے دلوں کو دیکھا کرتے تھے کس کو مجاہدے کی ضرورت ہے کس کا دل صاف ہے کس کا دل سیاہ ہے آلہ حضرت کے دل کو آلہ حضرت کے پیرو مرشید نے دیکھا تبھی تو باویس سال کی عمر میں بغیر مجاہدے کے آلہ حضرت کو مرید بنانے کے بعد آلہ حضرت کو خلافت بھی عطا فرمائی یہ کون خلافت اتا فرما رہا ہے آلہ حضرت کے پیر و مرشید کہ اس بارگاہ میں بڑے بڑے خانواں دے کے بڑے بڑے لوگ آئے یہ سارے لوگ وہاں سے مرید ہیں آلہ حضرت صرف مرید ہی نہیں تھے اعلیٰ حضرت خانواد ماہرہ سے صرف آلہ حضرت کا تعلق ہی نہیں تھا اعلی حضرت مرید بھی تھے اور اعلیٰ حضرت ممتاز خلیفہ بھی تھے اعلی حضرت ممتاز خلیفہ بھی تھے اور کیوں نہ ہو جب لوگوں نے کہا یہاں پر خلافت اس وقت دی جاتی ہے جب مجاہدہ کرایا جائے جب دیکھا جاتا ہے کہ خلافت کے لائق ہے یا نہیں ہے اس کے بعد خلافتیں دی جاتی ہے تو حضور خاتم الاکابر سید علیہ آل رسول ماروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے برجستہ فرمایا تھا مجاہدے کو اس کو ضرورت ہوتی ہے مجاہدہ اس کو کرایا جاتا ہے جس کا دل جنگ سیاہ آلودہ ہو وہاں پر مجاہدہ کرایا جاتا ہے احمد رضا کا دل تو پہلے سے ہی صاف ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ اعلیٰ حضرت کا دل پہلے سے ہی صاف ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا قطب فی لو بھی کہ اعلیٰ حضرت کے پیرو مرشد نے اعلیٰ حضرت کے دل کو دیکھ لیا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کے دل کو دیکھا کہ آلہ حضرت کا دل ہے کیسا لوگوں کا دل سیاہ ہوتا تھا مگر اعلی حضرت کا دل ویسا نہیں تھا بلکہ صاف تھا تبھی تو اعلیٰ حضرت کو مرید کرنے کے بعد اس خان نے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کو خلافت بھی عطا فرما دی اتنی کم عمر میں اتنی جلدی مرید کرنے کے بعد کسی کو خلافت نہیں عطا ہوئی اور اعلیٰ حضرت کے مداخ اعلی حضرت سے محبت کرنے والے خان مارہرہ شریف کے سارے علماء سارے مسائق تبھی تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضور سید العلما علی رحمتوان ہو یا حضور احسن العلماء ہو ان بزرگوں نے ہمیشہ مسل کے اعلی حضرت پر لوگوں کو چلنے کی دعوت دی ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ میرا مرید وہی ہے جو مسل کے اعلی حضرت پر ہوگا آلہ, سبحان آلہ حضرت سے کتنی دلی محبت تھی یار تو کلیات وصول تو اصول فروعی مسائل میں بھی ما رہ رہا کہ اکابر علماء مشائق آلہ حضرت کے ساتھ تھے کلیات تو کلیات وصول تو وصول فروعی مسائل میں بھی آلہ حضرت کے کبھی خلاف نہیں ہوئے آلہ حضرت کے ساتھ تھے جب ادان سانی کا مسئلہ چلا ادان ثانی کا مسئلہ جب چلا تو اس وقت ممبر کے قریب ادان ثانی جمعہ کے دی جاتی تھی ماہیرا شریف میں بھی یہی رواج تھا مگر جب اعلیٰ حضرت کا فتو آیا کہ ادان ثانی مسجد کے اندر امام کے سر پہ چڑھ کے نہیں بلکہ مسجد کے باہر سے جمعہ کی ادان ادان ثانی ہونا چاہیے تو اس وقت ماہرا شریف میں بھی یہی رواج تھا کہ ادان ثانی مسجد کے اندر ہوتی تھی مگر اعلی حضرت کا فتبہ آنے کے بعد اپنے وقت کے تاج العلما سید شاہ ابو القاسم محمد اسماعیل حسن شاہ جی علی شاہجی علیمان فوراً یہ حکم دیا یہ کسی اور کا فتبہ نہیں ہے یہ اعلیٰ حضرت کا فتبہ ہے آج کے بعد سے اذان سانی مسجد کے باہر دی جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ حضور ادور جی علی رحما حضور تاج العلما مشرق اعلیٰ حضرت پر کتنی سختی سے کتنی پابندی کے ساتھ قائم تھے تبھی تو اعلیٰ حضرت کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد بیمار تھے, تھے, تھے لوگ یہ چاہتے تھے یعنی کت سوال و جواب ہو جب آلہ حضرت کے وہاں سمن آیا تو آپ نے لینے سے انکار کیا اور آلہ حضرت فرماتے ہیں احمد رضا کچہری جانے والا نہیں احمد رضا کیا احمد رضا کی جوتی بھی نہیں جائے گی احمد رضا کی جوتی بھی نہیں جائے گی جب بڑی ضد کی گئی اعلی حضرت کے پیر سادے آلہ حضرت کے پیر سادے سید شاہ ابو القاسم محمد اسماعیل حسن جی علیہ رحما بدائوں کی عدالت میں پہنچ گئے مقدمہ دائر با... کرنے والوں نے ان کے طرف سے وکیل جو تھا اس نے کہا جن کے خلاف مقدمہ ہے یہ ان کے پیر زیادہ ہیں حضور جی علیہ رحما فرماتے ہیں میں ان کا بھی پیر زیادہ ہوں اور جنہوں نے مقدمہ دائر کیا ہے میں ان کا بھی پیر زیادہ ہوں میں ان کا بھی پیر زیادہ ہوں اگر ان کا اب آلہ حضرت فرماتے ہیں جب سوال ہوا اعلی حضرت سے کہ کچہری جانے کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہوں نے اپنی سرکار میں مقدمہ دائر کر دیا ہے میں نے بھی اپنی سرکار میں مقدمہ دائر کر دیا ہے ارے وہی ہوگا جو میری سرکار چاہیں گے وہی ہوگا جو میرے سرکار چاہیں گے تو خان کا ہے رہا اکابر علما مشائق مسل کہ اعلی حضرت پر کتنی سختی کے ساتھ قائم تھے میں نے کہا وصول تو اصول فقہ تو فکر کلیات تو کلیات فروئی مسائل میں بھی ماں رہا کہ اقابر اور مشائق اور علماء اعلی حضرت کے کبھی خلاف نہیں ہوئے اعلیٰ حضرت کے ساتھ تھے اسی لیے ہم مسلق اعلی حضرت کا نعرہ مسل کے اعلیٰ حضرت وہی ہے جو سید آل مار نے اعلیٰ حضرت کو دیا ہے اور آل رسول مارہ ربی کا جو مسلک ہے سید ابو القاسم مارہ ربی کا جو مسلک ہے مارحرا کے جو اکابل کا مسلک ہے اسی مسلک کو مسلک امام احمد رضا کہا جاتا ہے مسلک امام احمد رضا کہا جاتا پورا مارحرہ شریف اعلی حضرت کا مدع اعلی حضرت کے مسلک پر اللہ تعالی ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے مسلک پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے اسی پر اللہ تعالی ہمیں زندگی اسی مسلک پر اللہ رب العزت ہمیں موت نصیب فرمائے مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اذان ہونے, ہونے والی ہے آپ حضرات صف، صفحے بنا لیں بیٹھیں گے حضرات یہ پہلی